شہ د جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا پھر انہیں ان کے اعمال کی خبر دے گا اللہ نے ان کے اعمال کو گن رکھا تھا اور وہ بھول گئے تھے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے اس آیت کا تعلق گزشتہ آیت سے ہے اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے متعین کردہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ دنیا میں رسوا کرے گا اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب دے گا جب اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور انہیں ان کے کیے کی خبر دے گا انہوں نے دنیا میں ان گناہوں کا ارتکاب کیا اور بھول گئے لیکن اللہ نہیں بھولا تھا اس نے تو ایک ایک ذرہ کو لکھ رکھا ہے کوئی خبر اس کے احاطہ علم سے خارج نہیں ہے